شہن شاہ مدینہ قرار کلب و سینہ صاحب معتر پسینہ باعث نضول سکینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑا ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و بارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک پر آپ غور کیجئے کہ قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص یہ خواہش کر رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے میں اس مشکل سے نکل جاؤں میرا فیصلہ جلد سے جلد ہو جائے ایسے میں جلد نجات کا راستہ یہ ہے کہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ جو شخص دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑے گا اس کا حساب و کتاب جلد ہوگا وہ مشکلات سے جل نجات پائے گا تو محتراؤں پیارے اسلامی بھائیوں اس حدیث کے پیش نظر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا کچھ نہ کچھ حصہ درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کریں اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے والا کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار لو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑے تین سو تیرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑیں کہ جتنے زیادہ درود پاک پڑیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا محتراؤں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں خصوصاً اس وقت جبکہ پاکستان میں رات بارہ بجے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن خصوصی طور پر ہمارے یو کے ویورس کے لیے ہوتی ہے کہ ابھی ان کے ہاں پیک ٹائم ہے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یو کے اٹلی آسٹریلیا اور ان ممالک سے آنے والی کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے ان کی کالز اور ان کی تعبیر اس سلسلے میں ہم شامل کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان سے بھی آنے والی کالز بھی ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی ہیں مگر پاکستان کے اسلامی بھائیوں کے لیے خصوصی طور پر سلسلہ بدھ کے روز آٹھ بجے رات کو آٹھ سے 9 ہوتا ہے اس میں آپ کے خواب جو آپ نے ریکارڈ کروائے ہیں وہ اور اس کی تعبیریں ہم شامل کرتے ہیں اور یہ ایسا وقت ہے کہ پاکستان میں تو پاکستان کے اکثر علاقوں میں آدھی رات گزر چکی ہے باب المدینہ کراچی میں تو ابھی اب بھی تقریباً دن کا سما ہوتا ہے مگر پنجاب کے علاقے ہیں وہاں اس وقت تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے لوگ سو چکے ہیں بابل مدینہ میں لوگ دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو بہرحال چاہے باب المدینہ کراچی والے ہوں یا چاہے وہ ہمیں آسٹریلیا سے سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں یا چاہے وہ یو کے ویورز ہوں ہر ایک کے لیے انشاءاللہ عزوجل یہ سلسلہ مفید ہوگا کہ اس میں احادیث بیان کی جاتی ہیں خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہیں وظائف بیان کیے جاتے ہیں نیکی کی دعوت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بے شمار مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ اول تخر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے ہے ان ہم ایک کے بعد ایک کال شامل کریں گے اور اس کی تعبیر بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے پہلی کال کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب ریکارڈ کروایا گیا ہے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی, میں تو ادھر سائپرس میں رہتا ہوں ادھر اسٹوڈینٹ ہوں اور نکوسیا میرا سٹی ہے ادھر تو میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑی مسجد ہے اس میں بیٹھا ہوا ہوں اور جو ہے میں وہاں پہ فروٹ کھاتا ہوں وہاں پہ جو عربی ہے عربی لباس میں لوگ سروے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کیلے ہوتے ہیں میں وہ کھاتا ہوں فروٹ کھاتا ہوں اور وہاں سے ایک بڑی سی روٹی بھی کھاتا ہوں اور جو سبل چنے ہیں نا وہ میں کھاتا ہوں تو ایک تو خواب یہ ہے اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے آج رات کو ہی دیکھا ہے کہ میں ایک جگہ پہ پھر رہا ہوں وہاں پہ بہت, بہت بڑے بڑے پتھر ہیں اور ان میں سے ایک پتھر بڑا مبارک ہے تو سارے لوگ ادھر جمع ہیں تو ادھر نا ناک کا مقابلہ ہو رہا ہے اور میں نے بھی ناد پڑنی ہے اور میں اپنی ناد کا انتظار کر رہا ہوں میں نے جو ناد تیار کی ہوتی ہے وہ یہ نعت ہے کہ کون ایم دی والی کا دربار بڑھا کر میں اپنی باری کا انتظار کرتا ہوں پھر میں اس مبارک پتھر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور اپنی باری کا انتظار کرتا ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آج میں نے ایسی نعت پڑھنی ہے کہ سارے ہراس رہ جائیں گے کہ اتنی اچھی آواز میں نعت پڑھی ہے اور میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ حضرت علی بھی ادھر ایسے ہی ننگے پاؤں چلتے گرتے ہوں گے ادھر ادھر اور میری آنکھ کھل جاتی ہے جناب آپ نے ہمیں دو خواب بیان کیے ایک تو جس میں مسجد میں آپ ہیں وہ ہے اور ایک اس کے علاوہ ایک اور خواب بیان کیا ہے یوں تو آپ کے دونوں خواب مبارک ہیں پہلے خواب میں آپ نے یہ بیان کیا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں ہیں اور وہاں پر فروٹ تناول فرما رہے ہیں اور کیلے کھا رہے ہیں اور روٹی بھی کھا رہے ہیں تو اپنے آپ کو مسجد میں دیکھنا یہ خود ایک بہت مبارک تعبیر ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جاتی ہے اسے سجدہ کیا جاتا ہے تو so, مسجد میں اپنے آپ کو دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ ان شاء اللہ آپ کو امن نصیب ہوگا امن نصیب ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ پر خوف کی کیفیت مبتلا رہتی ہے آپ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں ذہن پر کوئی دباؤ ہے یا کسی چیز سے آپ گھبراتے ہیں ڈھرتے ہیں ایسا کوئی معاملہ ہے تو ان شاء اللہ آپ کو امن نصیب ہوگا دلی طور پر آپ پرسکون رہیں گے آپ نے یہ بیان کیا کہ فروٹ کھا رہے ہیں اس کی بھی اچھی تعبیر ہے ہر فروٹ کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی بلکہ علماء معبرین نے پھلوں کی دو قسمیں کی ہیں ابتداء دو قسمیں کی ہیں ایک وہ پھل ہیں کہ جو خوش ذائقہ ہیں اچھے ہیں ایک وہ پھل ہیں کہ جو جن کی تاثیر تو اچھی ہے مگر خوش ذائقہ نہیں ہیں ترش ہیں کھانے میں ذائقہ ان کا اچھا محسوس نہیں ہوتا ایک یہ ہے تو وہ پھل جو خوش ذائقہ ہیں کھانے میں بھلے معلوم ہوتے ہیں اچھے لگتے ہیں تو ان کی تعبیر اچھی ہے ان کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے پھل اپنے آپ کو کھاتا ہوا خواب میں دیکھتا ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ کیلے کھا رہے ہیں اور یہ اچھے ذائقے والے پھلوں میں سے تو انشاءاللہ شاء اللہ رضاجل آپ کو کثیر رزق حلال نصیب ہوگا آپ نے اپنے آپ کو مسجد میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوف سے امن نصیب کرے گا اور کیلے اور اچھے پھل آپ نے اپنے آپ کو کھاتے ہوئے خواب میں دیکھا تو انشاءاللہ شاء اللہ اضافل آپ کو رض کے کثیر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہوگا اور روٹی بھی آپ نے کھائی تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ کو علم نافع ایسا علم جو نفع دینے والا ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا علم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ علم ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نفع دیتا ہے علم نافع اور ایک علم غیر نافع ہے علم تو ہے بہت بڑی بڑی آپ نے کتابیں پڑھی ہوں بہت بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوں مگر وہ اس کا کوئی نفع نہیں ہے نفع اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر ہم آخرت کی طرف نظر کریں تو اخروی طور پر بھی کوئی نفع نہیں ہے اور دنیاوی طور پر بھی اگر ہے تو وہ محض چند دنوں کا ہے مستقل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسا علم غیر نافع ہے اور آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم ناف عطا فرمائے گا اور یہ تو تھی آپ کے پہلے خواب کی تعبیر دوسرا آپ نے خواب بیان کیا کہ ایک پتھر جو بڑا مبارک ہے اور سارے لوگ وہاں جمع ہیں اور نعت خوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ بھی ناد پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ نے جو ناد بیان کی ہے سبحان اللہ کونین کے والی کا دربار بڑا سونا تو ناد بھی بڑی اچھی ہے اور ناد پڑھنے کی دل میں خواہش رکھنا یہ اپنے آپ کو ناد گوئی کرتے ہوئے دیکھنا نعت پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھنا اس کی بھی اچھی تعبیر ہے تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل آپ کے دل میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی محبت مزید بڑھے گی انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میسر آئے گی ایسے آشقان رسول کی صحبت میسر آئے گی کہ اس صحبت میں رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ عزوجل آپ کے دل میں مزید عشق رسول کا جذبہ پیدا ہوگا مزید نعت پڑھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوگی نعتیں پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی اچھی کیفیت بڑھے گی اور اس میں روز بروز اضافہ ہوگا اور آپ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علی آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ حضرت علی بھی ادھر ایسے ہی ننگے پاؤں چلتے پھرتے ہوں گے تو دیکھیں خواب یہ ایک حقیقت نہیں ہے خواب خواب ہے اور اس کے اندر اگر یہ طے ہو کہ میں نے فلاں ہستی کو دیکھا تو اس کی تعبیر ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو یقین ہو کہ خواب میں آپ نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی زیارت کی تو اس کی تعبیر ہے آپ نے خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اس کی تعبیر ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وضہ الکریم کی زیارت کی اس کی تعبیر ہے مگر خواب کے اندر بھی اگر خیال ہو کہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ شاید میں نے یوں دیکھا ہوگا تو اب اس کی تعبیر نہیں بیان کی جا سکتی کیونکہ خواب کے اندر بھی جب خیال آ جائے تو یہ مبہم در مبہم بات ہو جاتی ہے یعنی یوں سمجھ لیں کہ خواب ایک حقیقت کے لیے پہلے ہی پردہ ہے پھر اس پردے پر ایک اور پردہ آ گیا تو اس جو آپ کا جو آخری جملہ ہے اس کی تعبیر سے گزشتہ تعبیروں کی مناسبت سمجھ میں نہیں آتی اور نہ ہی آخری جملہ آپ کا بالکل واضح ہے کہ اس کی تعبیر بیان کی جائے برحال آپ کا خواب اچھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت آپ کے دل میں بڑھے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں بڑھے گا جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اللہ رب العظہ کا خوف آپ کے دل میں بڑھے گا انشاءاللہ شاء وجل آپ کو اس خواب سے آنے والی زندگی میں بے شمار فائدے ملیں گے تو یہ آپ کا خواب اور آپ کی تعبیر تھی اب یہ خواب آپ نے اچھا سنا اس کی تعبیر آپ کے پاس اچھی پہنچی خوشی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر وہاں پر بھی نمازوں کی پابندی کریں اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے تو ان و اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کی آپ کو بھلائیاں نصیب ہوں گی اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد شعیب ہے اور میں آسٹریلیا سڈنی سے بات کر رہا ہوں خواب اس طرح تھا کہ میں نے جو میں نے اور میں اور اپنی بیگم جو ہماری بیگم جو وہ صاف تھی ہمارے اور میں نے دیکھا ہے کہ مطلب ایک شیر اور شیرنی جو ہے کہیں سے کسی نے بھیجے ہوئے ہیں ہمیں مارنے کے لیے اور میں جو ہوں نا اپنی بیگم سے کہہ رہا ہوں کہ چلو اپن شیر کو بھگا کے شیرنی کو تو ہم لوگ نکل جاتے ہیں تو میں ایک پینسل کہیں ہاتھ میں آیا تھی اور وہ پینسل جو ہے وہ میں دروازے کے پاس ہوں وہ شیر اتر چلا ہے تو شیرنی جو ہے وہ دروازے کے نیچے سے آتی ہے تو میں اس کو مارنے لگتا ہوں تو بیگم کہتے ہیں اس سے مت مارو تو جب بیگم اسے ہاتھ پھیرتی ہیں تو وہ شیرنی بولنے لگتی ہے کہ ہمیں جو ہے آپ کو مارنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں جو نا ہم لوگ مارنے آئے ہیں بٹ میں آپ کو رخت کرنے لگتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ میں تم سے نہیں بات کر رہی ہوں میں تمہاری بیگم سے بات کر رہی ہوں اتنے میں آگ کھل جاتی تو اس کی تعریف پوچھنے کی شیرنی آپ سے نہیں بات کر رہی آپ کے جو بچوں کی امی ہیں ان سے بات کر رہی ہیں تو آپ بھی ان سے بات نہ کریں خیر محمد شعیب بھائی آسٹریلیا سے آپ نے ہمیں کال کی اپنا خواب ریکارڈ کروایا خواب تھوڑا سا طویل ہے اور خلاصہ آپ کے خواب پہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے شیر اور شیرنی جو شیر کی مونس ہے لائن اسے دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے تو شیر کو دیکھا اور اس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی مگر مارنے میں ناکام رہا یا شیر نہیں ہے اس نے مارنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے خوف لاحق ہوگا مگر نقصان نہیں ہوگا دیکھیں شیر نے آپ کو مارنے کی کوشش کی شیر ایک ایسا جانور ہے جس سے ڈر لگتا ہے اگر وہ مارنے میں کامیاب ہو جاتا تو اب اس کی تعبیر اور ہوتی آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا مگر یہ کہ آپ کو شیر نے نقصان نہیں پہنچایا تو ان شاء اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا البتہ کچھ عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے خوف لائق ہوگا خوف کیسا لائق ہوگا یعنی آپ اور آپ کے بچوں کی امی ان کو ڈر لگے گا یا ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ ڈراؤنے خواب آئیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذرا سی آواز سے آپ ڈر جائیں یا دل کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے تیسرے پارے کی سورہ قریش لافی قریش اِی لافی فلی بدور من بہاد البعید من خوف یہ سورہ مبارکہ ہے جب بھی خوف ہو تو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں انشاءاللہ شاء اللہ خوف زائل ہوتا رہے گا تو آپ اس سورہ مبارکہ کی خود بھی تلاوت کریں اور آپ کے جو بچوں کی امی ہیں وہ بھی تلاوت کریں انشاءاللہ شاء جو لاحق ہونے والا خوف ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور اللہ تبارک کا تعالی آپ کو آنے والے نقصان سے محفوظ فرما لے گا آنے والے خوف سے آپ کو محفوظ فرما گا اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا میرا نام صلی اللہ تعالیٰ میں شہر تمام سے بات کر رہا ہوں میں نے میں خواب دیکھا فجر کی نماز پڑھ کر میں نے جب سویا تو میں نے یہ خواب میں دیکھا میں اتنی صحرا میں ہوں اور یہ پہاڑی علاقہ خوبصورت پہاڑ اور شفاف پانی ہے اچانک وہاں میں دیکھتا ہوں کہ دو ہاتھ ہی آ گئے تو وہ مطلب لڑنے لگے آپس میں لڑتے ایک گڑیا عورت آئی اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے انہوں نے اچانک اس عورت پہ حملہ کر دیا میں دیکھ رہا ہوں اور میں گھبرا کر وہاں سے پاکنا شروع کر دیا میں نے تو دیکھتے دیکھتے وہ ہاتھی عورت کو مار رہے ہیں اور وہ پہاڑ پر ٹر گئے میں زیادہ گھبرا رہا پھر مزید وہاں سے پاکا تو باغ سے میں کچھ گھر ہیں وہاں گاؤں ہیں وہاں گھر ہیں وہاں میں وہاں چھپنے کے لیے وہاں مطلب پہنچا ہوں تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی یہ میرا خواب تھا محمد وقار عطاری عرب شریف دمام سے آپ کی آواز سے تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ شاید اس خواب کا اثر ابھی بھی آپ کے ذہن پر ہو اور آپ کے خواب کا جو آخری حصہ ہے آپ گھبرائے اور وہاں سے بھاگے وہ اس گھبراہٹ کا اثر جو ہے وہ اس وقت بھی آپ اپنے اوپر محسوس کر رہے ہیں آپ کی آواز سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے گھبرائیے نہیں انشاءاللہ شاء اللہ جل اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا بجر کی نماز کے بعد آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ صحرا میں پہاڑی علاقہ ہے خوشگوار جگہ ہے خوبصورت پہاڑ ہے شفاف پانی ہے یہ کیا چیزیں ہیں خوبصورتی شفاف پانی اور خوشگوار منظر یہ ایک اچھا ایٹماسفیئر آپ نے دیکھا ایک اچھی چیز دیکھی تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے اولن اس کی تعبیر آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ پہ جو رزق ہے رسک میں برکت اطا فرمائے گا اور آپ کے حالات میں کشادگی نصیب ہوگی آپ فراک دستی نصیب ہوگی حالات کی کشادگی کو ہم فراک دستی بھی کہہ سکتے ہیں فراک دستی کا آسان ترجمہ یہ ہے دست ہاتھ کو کہتے ہیں یعنی ہاتھ کھلا ہوگا تنگی نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی آسانی سے خرچ کر سکیں گے اپنی ضروریات اپنی حاجات کو پورا کر سکیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ جو آپ کے خواب کا ابتدائی حصہ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ان شاء اللہ آپ کو رسک میں برکت بھی ملے گی اور حالات میں کشادگی بھی نصیب ہوگی مگر آپ نے دو ہاتھی دیکھے اور ایک بڑھیا آئی اور اس کے ہاتھ میں بچہ تھا اس کی تعبیر مناسب نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اولا تو آپ کو رسک میں برکت اور حالات میں کشادگی نصیب ہوگی مگر کچھ عرصہ گزرے گا اور اس عرصے کے گزرنے کے بعد غم پریشانی مصیبت تنگ دستی یہ چیزیں لاحق ہونے کا اندیشہ ہے یعنی یوں سمجھ لیں اس پورے خواب کا خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ اولن تو اچھے حالات ہیں پھر اس کے بعد کچھ عرصہ حالات میں تنگی رہے گی اولن تو فراخ دستی ہوگی پھر کچھ عرصہ تنگ دستی رہے گی اولن رسم میں برکت ہوگی پھر کچھ عرصے کے لیے برکت اٹھا لی جائے گی تو یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے مگر آپ گھبرائیے نہیں جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو فراخ دستی عطا فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو میانہ روی سے کام لیجئے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیجئے اور اپنے آنے والے وقت کے لیے دعا مانگئے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ اللہ میری آنے والی مصیبت کو آنے سے پہلے ہی رفع فرما آنے سے پہلے ہی دور کر دے تو اللہ رضا وجل جو آنے والی غم اور تکلیف جو خواب میں اشارہ ہو رہا ہے یہ کوئی یقینی نہیں ہے اور دعا سے ٹل سکتا ہے تو آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ شاء وہ آنے والی مصیبت بھی دور ہو جائے گی اور صدقہ کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں تو اولا جب آپ کے رزق میں برکت ہو حالات میں کشادگی ہو خوب اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لہٰن شکر تم لازی اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں مزید زیادتی کروں گا اور بڑھا کر دوں گا تو انشاءاللہ اللہ اللہ کو مزید حالات میں کشادگی اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور آنے والے غم اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ شاء محفوظ فرما لے گا تو یوں جب حالات اچھے ہوں صرف یہی نہیں وقار بھائی نہیں بلکہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ اپنی اس بات کو ہماری اس بات کو اپنی گرا سے باندھ لیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کریں اچھی حالت عطا فرمائیں اس کا شکر ادا کریں شکر ادا کریں گے اور اس کی اہمیت اپنے دل میں محسوس کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ زبل اس میں مزید اضافہ ہوگا اور اگر ناقدری کریں گے اللہ تعالی نے آج حالات اچھے دیے ہیں صحت عطا فرمائی ہے فراغت عطا فرمائی ہے یہ اچھی چیزیں ہیں اگر ان کی ناقدری کریں گے تو صحت سے مرض میں چلے جائیں گے اگر ان کی ناقدری کریں گے تو فراخ دستی سے تنگ دستی کی طرف چلے جائیں گے اور مسائل میں گرتے چلے جائیں گے تو وقت کی قدر کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیجئے اور خوب شکر اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں انشاء اللہ وجل کرم ہوگا اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے صلی صل اللہ تعالی علی محمد سر اللہ اور میں جدے سے بول رہا ہوں سعودی عرب سے میری وائف جو ہے اس کو ہے اور اس کے خواب میں یہ لیٹریں وغیرہ بہت اور چھپکلی نظر جی عرب شریف کے شہر جدہ سے انہوں نے ہمیں کال کیا نام بتایا نثر من اللہ یہ نثر من اللہ یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے نثر المن اللہ وفت خن قریب نصرم من اللہ کا مانا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مدد تو نام تو اچھا ہے اگر معنی کی طرف غور کیا جائے مگر معروف نہیں ہے یا تو نام منصور ہوتا ہے یا ناصر ہوتا ہے نثر المن اللہ غالباً پہلی دفعہ نام سنا گیا ہے تو بہرحال آپ نے اپنی زوجہ کا آپ نے اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا ہے کہ بیت الخلاء اور چپکلی وغیرہ نظر آتی ہیں تو نصر من مل اللہ بھائی آپ نے جدہ سے ہمیں کال کی اور اپنے بچوں کی امی کا خواب ریکارڈ کروایا ان کے خواب کی تعبیر مناسب نہیں ہے اچھی نہیں ہے اور سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے فرمان کا ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں جو ناپسندیدہ ہو یعنی اچھا نہ ہو ظاہر ہے کہ بیت الخلاء باتھ روم دیکھنا یا چپکلی دیکھنا یا ایسے جانور جو انسان کو اچھے نہیں لگتے ان جانوروں کو دیکھنا یا جن جانوروں کو دیکھ کر آدمی کو وحشت آتی ہے دل میں ذرا سی کیفیت بدل جاتی ہے ایسے جانور دیکھیں گے تو یہ برا خواب بھی عموماً سمجھا جاتا ہے تو اگر برے خواب دیکھیں تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے اور پھر بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے بلکہ کوئی بھی خواب دیکھے اور بیدار ہو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ یا اللہ وجل اس خواب کی بھلائیاں ہمارے لیے کر دے اور اس خواب کی برائیاں ہم سے پھیر دے یعنی اس خواب کی وجہ سے جو جو برائیاں ہیں یا جو بری تعبیریں ہیں وہ ہم سے پھیر دے اور اگر اس خواب کے اندر کوئی اچھائی ہے تو وہ ہمارے لیے کر دے یہ دعا آپ یاد کر لیجیے اردو میں کہل اس خواب کی اچھائیاں اس خواب کی بہتری ہمارے لیے کر دے اور اس خواب کی برائیاں ہم, ہم, ہم سے پھیر دے انشاءاللہ آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اس عرب, یہ عربی کی دعا کا اردو میں ترجمہ ہے اسے آپ دہرا گے ان الفاظ کو ادا کر لیں گے ان شاء تو بری جو تعبیر ظاہر ہونے والی ہوگی انشاءاللہ وہ ظاہر نہیں ہوگی بہرحال ان کے خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے وہ یوں ہے کہ فقر فاقہ اور غربت اس طرح اشارہ ہے آنے والے وقت میں غربت آ سکتی ہے اور فقیری آ سکتی ہے اللہ تبارک کا و تعالی آپ کو اور ہم سب کو مفلسی سے بچائیں اور مخلوق کی محتاجی سے بچائے اور اپنے سوا ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کریں اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے تو مگر آپ کے خواب کی طرف اس, اس طرح اشارہ ہے تو آپ اپنے لیے دعا بھی کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کر کر دعا مانگیں تو انشاءاللہ شاء آنے والی مخلصی سے نجات ملے گی اس کے علاوہ آپ کے بچوں کی امی آپ نے بتایا کہ اسکول میں ٹیچر ہیں انہیں بھی اس بات کی ترغیب دلائیں کوشش کریں کہ اگر وہ پردہ نہیں کرتی تو پردہ کریں اور اگر پردہ کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کریں نیک ماحول میں رہیں اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں ان شاء بہتر ہوگا اور بری تعبیر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ظاہر نہیں ہوگی اگلی کال سنتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں عبد المزید بھائی سکلی ضلع بلڈانا سے یہ خواب دکھا کہ ایک ٹرک ہے اور اس میں پورا مال بھرا کر آگے چل رہا ہے اور پیچھے جو اس کے ٹرک ہے وہ رسی سے باندھا ہوا ہے اس میں خالی ہے کچھ مال نہیں آگے کا ٹرک اس کو لے کے چل رہا ہے بعد میں مجھے آزان ہو گئی اور میرا خواب پورا ہو گیا ابد الوحد بھائی اٹلی سے آپ نے خواب میں ٹرک دیکھا ٹرک میں مال ہے آگے چل رہا ہے پیچھے بھی ایک ٹرک ہے بعد میں تو یہ آزان میں ٹرک اور مال ان میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے ربط کہتے ہیں تسلسل سیکوینس کوئی برابری کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے متصل ہو ایک چیز دوسری چیز سے ملی ہوئی ہو ایک کی وجہ سے دوسری چیز کو ہم سامنے رکھیں تو ہم پر تعبیر ظاہر ہو جائے ایسا نہیں ہے تو ایسے خواب کو کہتے ہیں یہ بے ربط خواب ہے یعنی اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے نہ اچھی تعبیر ہے نہ بری تعبیر ہے آپ بھی یہی کہیں کہ یا اللہ اگر اس خواب کی تعبیر ہے تو ہمارے لئے اچھائیاں ظاہر فرما اور برائیوں کو ہم سے پھیر دے اگلی قول سنتے ہیں صلو اور الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرا نام انور ہے میں سعودی عرب کے شہر زیاد سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میری بائیت نے خواب دیکھا کہ زلزلے کے عالم ہے اور اس نے اس نے کلمہ بارا لا الہ الا اللہ اور جب نکلتے بھائی تو کیا نام ہے پھر زلزلہ ختم ہونے لگا تو ایک دم پیچھے سے دیکھا تو ڈش انٹی کی تار سے ایک تار گری اس کے اندر ایک کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی انسان کی تو پھر لوگوں نے کہا اگر تم ڈش دیکھتے تو تمہارا بھی یہی حال ہوتا پھر کیا نام ہے یہ خواب دیکھا انور بھائی عرب شریف ریاض سے اپنی زوجہ کا خواب بیان کیا انہوں نے زلزلے کا عالم ہے اور اس میں انہوں نے کلمہ پڑا زلزلے کا دیکھنا خواب میں زلزلے کے دیکھنے کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس علاقے میں آنے والے وقت میں کوئی ناگہانی مصیبت پریشانی آ سکتی ہے مگر ساتھ ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو امید ہے اللہ تبارک کا تعالی اس کلمے کی برکت سے اس خواب کی بری تعبیر کو دور فرما کر اچھائی میں بدل دے گا زلزلہ دیکھا برائی آنے والی تھی مگر کلمہ پڑنے کے ساتھ ہی اس کی برائی دور ہو گئی کیونکہ کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور پیارے حبیب علیہ سلاط السلام کا نام مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ سلاط السلام کے جب نام لے لیا جائے تو اللہ کے حکم سے آنے والی پریشانیاں مصیبتیں ناگہانی آفتیں دور ہو جایا کرتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ جو زلزلے کی بری تعبیر ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی ہاں یہ بات کہ ڈش اینٹنے کی تار سے ایک انسان کی کھوپڑی لٹکی ہے اور لوگوں نے کہا کہ اگر تم بھی ڈش دیکھتی ہو تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا تو یہ خواب بعض اوقات دکھایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خواب اس لیے بھی دکھاتا ہے کہ بسا اوقات انہیں انڈیگیٹ کرنا مقصود ہوتا ہے انہیں اشارہ دینا مقصود ہوتا ہے کہ تم اس وقت فلاں برائی میں ہو تو اس برائی سے باز رکھنے کے لیے اس برائی سے دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسا خواب دکھاتا ہے کہ انسان اس برائی سے بچ جاتا ہے مثلا ایک شخص ہے وہ چوری کرتا ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں سے میں چوری کر کے فرار ہوا اور واپسی میں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے پکڑا گیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی تو اب خواب میں جب اس نے یہ چیز دیکھی تو اب چوری کرتے ہوئے اس کا دل ذرا گھبرائے گا پریشان ہوگا یار اگر میں چوری کر کے نکلوں گا اور جیسا میں نے خواب میں دیکھا ایسا ہو گیا تو تو اب وہ اس برائی سے امید ہے کہ باز آ جائے گا اسی طرح اب ایک شخص ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی بچوں کی امی کا خواب ہے اسی کے اندر یہ دیکھیے کہ ڈش اینٹی کی تار سے انسان کی کھوپڑی لٹکی ہے اب انسان کی کھوپڑی مردہ انسان کی کھوپڑی لٹکی ہوئی دیکھنا یہ ویسے یہ خوفناک منظر ہے اور کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر تم ڈش دیکھتی ہو تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا مگر ہمارا حسن زن ہے کہ آپ اگر ڈش دیکھتے بھی ہیں تو مدنی چینل ہی صرف دیکھتے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہوں گے ہمارا حسن ہے اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے چینل یا ایسے مناظر جن کو دیکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے اللہ نہ کرے اگر آپ ایسے مناظر دیکھتے ہیں یا آپ کے گھر والے ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو آج اور ابھی ہی توبہ کر لیجئے اور یوں سمجھیے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے تاکہ آپ برے چینل دیکھنے سے باز آ جائیں حرام مناظر دیکھنے سے رک جائیں اور صرف اور صرف وہی چیزیں دیکھیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے دیکھنا حلال کی ہے مدنی چینل دیکھیں ان شاء اللہ از اس میں آپ کو دین و دنیا کی معلومات بھی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو ثواب بھی ملے گا فائدہ ہی فائدہ ہے اخروی فائدہ بھی ہے اور ان شاء اللہ ازم اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کیا نیت کہ اگر پہلے ڈش پر حرام مناظر دیکھتے تھے تو اس سے توبہ کرنے کی نیت اور ہاتھ تو و ہاتھ توبہ تو ان شاء اللہ خواب کی اچھی تعبیر ظاہر ہوگی تو خواب یہ آپ کو دکھایا گیا ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ کرنا مقصود ہو اشارہ دینا مقصود ہو کہ آپ اس سے بعض آ جائیں تو آپ اور آپ کے گھر والے دونوں اس بات پر توجہ کر لیجئے کہ اگر واقعی ایسا معاملہ ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک کا وطالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقہ تافر اگلی کال سنا دیجیے سلو وال صلی اللہ تعالی علی محمد سر میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میرا نام شاول ہے سر میں اپنی مل کے اپنی کزن اس کے سلسلے میں سبات کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے خواب آیا کہ دو آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے تو وہ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آگے آگے بھاگ رہی ہے تو لیکن جیسے وہ خود رک جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ اب مجھے جن کے خوف کی مرغی اچھا تو مجھے مارنا چاہتے تو مار دو لیکن وہ مارتی نہیں مارتے نہیں اسے خواب ہے تو سر یہ میری اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دینے تو انشاءاللہ انشاء جل امن نصیب ہوگا اپنے آپ کو خواب میں خوف کی حالت میں دیکھا تو جنہوں نے خواب دیکھا جن کا خواب آپ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ ان کو امن نصیب کرے گا اور انشاءاللہ شاء توبہ کی توفیق ملے گی پھر بھی اگر حقیقت ان پر خوف کی کیفیت رہتی ہو تو انہیں بھی چاہیے سورہ قریش کا ود کریں لیکھی لافی قریش میں پارے کی آخری ساری کی سورہ مبارکہ ہے اس کا ود کریں انشاءاللہ شاء خوف جو ہے وہ دور ہوتا رہے گا اور اس کے علاوہ اگر بار بار خوفناک خواب آتے ہوں ڈراؤنے خواب آتے ہوں ڈرانے والی چیزیں خواب میں آتی ہوں تو آپ اور مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو وہ اول اور آخر درود پاز اور اکیس بار یا متکبرو یہ پڑھ لیں انشاءاللہ عزوجل برے خواب ڈرون خواب انشاءاللہ عزوجل نہیں آئیں گے اگلی کال سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں جمشید علی لنڈ بول رہا ہوں ٹنڈو یار سے ہم نے خواب دیکھا ہے ہم اپنی گاڑی پہ بیچے ہوئے ہیں میرا دادا وفا کر گیا ہے وہ گاڑی پہ بیچے ہوئے ہیں اتنی برسات ہو رہی ہے اتنی برسات ہو رہی ہے تو اتنا پانی اتنا پانی ہے ہمارا دادا جو کہہ رہا ہے نا یہاں بہت پانی ہے اس کی تاب مہربانی ہوگی جمشید علی بھائی ٹنڈو والا یار سے آپ نے ہمیں فون کیا اپنا خواب ریکارڈ کروایا آپ نے یہ بارش دیکھی جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا یہ بارش آپ کو کیسی لگی ہمارا آپ سے یہ سوال ہے اگر یہ بارش آپ کو اچھی لگی بھلی لگی اور آپ پر گھبراہٹ کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے یعنی خیر کثیر حاصل ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی اور اگر آپ خود بارش سے خواب میں گھبرا گئے اتنی تیز بارش ہے کہ آپ خود گھبرا گئے پریشان ہو گئے تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بارش خوفناک نہیں معلوم ہوئی ہوگی بھلی معلوم ہوئی ہوگی جب بارش بھلی ہے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی بھلی ہے خیر کثیر حاصل ہوگی اور رزق میں برکت ملے گی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور رزق میں برکت ملے اللہ تعالیٰ آپ کو فراخ دستی عطا فرمائے اس کی راہ میں ضرور صدقہ کیجئے اگلی کال سنتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں اسلام سے بول میرا نام عارف اللہ خان قادری ہے میرے بھائی نے ایک خواب دیکھا تھا کہ والدہ صاحب نے نا والد صاحب کو کچھ کہا تو والد صاحب نے بھائی کے بڑے بھائی کے سر پہ مارے تو والد صاحب فوت ہو چکے ہیں رحم ادینہ مجھے اس خواب کے بارے میں بتائے اور جی جی. عارف اللہ خان قادری اسلام آباد سے والد مرحوم جن کا انتقال ہو چکا ان سے والدہ نے کچھ کہا اور کہنے پر والد صاحب نے ایسے والد جن کا انتقال ہو چکا ہے انہوں نے آ کر بڑے بھائی کے سر پر جوتے مارے تو آپ کے خواب کی تعبیر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ یا آپ کے بڑے بھائی آپ نے خواب دیکھا اور آپ کے بڑے بھائی کے سر پر جوتے مارے گئے یہ دونوں کے لیے بات ہو سکتی ہے کہ آپ یا آپ کے بڑے بھائی دونوں میں سے کسی ایک نے گنا کرنے اللہ نہ کر ہو مگر اگر ایسا ہے تو خواب تعبیر میں جیسا کہ یہ ظاہر ہو رہی ہے اگر گناہ کا ارادہ کیا ہوگا تو یہ خواب گناہ سے رکنے پر تمبی ہے سر پر جوتے اس لیے پڑے ہیں کہ اگر کوئی بری نیت کر لی ہے کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس ارادے کو ترک کر دیا جائے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو اسے اس ترک کر دیا جائے کسی کو ستانے کسی کا مال دبانے کسی کا قرض دبانے کی دل میں ایسا کوئی ارادہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو اگر مرحومین خواب میں آ کر ایسا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو عموماً وہ اپنی اولاد کو کسی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اس برائی میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی میں مبتلا نہیں ہوا ہوتا بس مبتلا ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کو جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے خواب میں بھیج کر یا ان کی صورت بھیج کر ان کو گناہ سے روکنے پر تمبیخ فرماتا ہے ایک تعبیض تو یہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ, ہو سکتا ہے کہ آپ پر فی الحال قرض نہ ہو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ مقروض ہو جائیں قرض کے بوجھ تلے آ جائیں تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ تعبضات تاریہ کا جو بستہ ہے ہمارا اسلام آباد میں بھی لگتا ہے جہاں ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں ہر جمعرات کو جو فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے بغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے یقیناً وہاں پر تعویذات تاریہ کا اسٹال یعنی کہ بستہ بھی لگتا ہے تو وہاں سے آپ قرض سے نجات پانے کا وظیفہ اور قرض سے نجات پانے کے تعویذ حاصل کر لیجئے گا تو اگر ابھی آپ مقروض ہیں یا اللہ نہ کرے آنے والے وقت میں مقروض ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ شاء وجل اس کی برکت سے فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو قرض کے بارے گرہ سے سبق دوش فرمائے اور اگر آپ نے کسی گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اس ارادے کو ترک فرما دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال سنا دیجیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نام میرا محبوب علی ضلّہ دادو میرے عرض ہے کہ جب بارہ بجے کے بعد خواب میں جو مردے آتے ہیں وہ ہمارے عزیز ہیں ان میں سے ایک کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سزا ہو رہی ہے اور دو جو ہیں وہ بہت خوش ہیں آپ بتا دیجیے کہ یہ خواب ہوتے ہیں وہ قدرتی صحیح ہوتے ہیں یا جو شیطانی خواب یا شیطانی خواب ہوتے ہیں تو ایک تو آپ نے یہ پوچھا کہ خواب جو آتے ہیں یہ قدرتی طور پر صحیح ہوتے ہیں یا شیطانی خواب ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے ایک خواب بیان کیا کہ آپ کے مرحومین عزیزوں میں سے کچھ عزیز جو آپ کے وفات پا چکے ہیں ان میں سے جو مرحوم ہیں وہ آپ کے خواب میں آتے ہیں ایک وہ ہیں جن پر سزا ہو رہی ہے دو وہ ہیں جو بہت خوش ہیں تو محبوب علی بھائی نہ سارے خواب صحیح ہوتے ہیں نہ سارے خواب شیطانی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے خواب شیتانی ہوں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے خواب صحیح ہوں اس کا فیصلہ خواب سننے کے بعد اور خواب دیکھنے والے کی کیفیت سننے کے بعد ہوتا ہے خواب سننے والے کی خواب دیکھنے والے کی کیفیت سننے کے بعد ہوتا ہے کہ آیا اس وقت اس کی حالت کیا ہے یہ مریض تو نہیں ہے پریشان تو نہیں ہے ذہنی دباؤ میں تو نہیں ہے خواب اس کو کس وجہ سے آیا ہے اور خواب میں اس نے کیا دیکھا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا یہ خواب شیطانی تھا یا یہ خواب من جانب اللہ تھا یہ خواب قدرتی ہے یا شیطانی ہے تو آپ کے اس سوال کا جواب ہوا کہ ہر خواب شیطانی بھی نہیں ہوتا اور ہر خواب قدرتی طور پر صحیح بھی نہیں ہوتا ہاں آپ نے جو خواب بیان کیا ہے یہ شیطانی نہیں ہے یہ صحیح خواب ہے آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک عزیز ہیں جن کو سزا ہو رہی ہے اور دو ہیں جو خوش ہیں تو دیکھیں جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے مرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے عالم بر میں اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر پاکستان کے ویورس بھی ہیں اور یو کے بھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بعض ویورس کے لیے یہ بات نہیں ہو کہ آلم برزخ کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد انسان دنیا سے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مگر جب ہم اسے قبر میں ڈالتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہو جاتے ہیں یہاں سے اس کا ایک نیا عالم شروع ہو جاتا ہے ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے ایک نئی کائنات شروع ہو جاتی ہے وہاں حساب و کتاب سزا و جزا کے معاملات ہیں یہ کہلاتا ہے عالم برزخ اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہے تو عالم برزخ میں جب کوئی شخص چلا گیا یعنی دنیا سے وفات پا گیا اب وہ عالم برزخ میں چلا گیا تو یاد رکھیے عالم برزخ میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے عالم برزخ میں جھوٹ دکھانا ممکن نہیں ہے دنیا میں تو آدمی جھوٹ بول سکتا ہے اپنے آپ کو جھوٹ ظاہر کر سکتا ہے برا ہو تو اچھا ظاہر کر سکتا ہے اچھا ہو تو برا ظاہر کر سکتا ہے مگر عالم برزخ میں ایسا نہیں ہے عالم برزخ میں جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے اب آپ میری بات کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ جس مرحوم کو آپ نے اچھی حالت میں دیکھا امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا اور وہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں اچھی حالت میں ہی ہے یعنی مقفور ہے مغفرت یافتہ ہے بخشا گیا ہے اور جس کو آپ نے بری حالت میں دیکھا سزاوار دیکھا تکلیف ہو رہی ہے سزا ہو رہی ہے تو چونکہ عالم برزخ میں جھوٹ ممکن نہیں ہے تو اب اس کا جواب خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ وہ عالم برزخ میں قبر میں اچھی حالت میں نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں دونوں آپ کے عزیز ہیں جن کو اچھی حالت میں دیکھا وہ بھی آپ کے عزیز ہیں اور جن کو اچھی حالت میں نہیں دیکھا وہ بھی آپ کے عزیز ہیں تو اب آپ ایسا ثواب کیجیے دونوں کے لیے خصوصاً ان کے لیے جن کو آپ نے اچھی حالت میں نہیں دیکھا ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں مفرت کریں ان کا نام لے کر انہیں اس سال ثواب کیجیے خصوصی طور پر نیکیاں کر کر ان کو اس ثواب کریں ایک تو ہوتی ہے وہ نیکیاں جو ہم ویسے ہی کرتے ہیں پھر ان نیکیوں کو وہ جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب ہم مردوں کو ای کر سکتے ہیں مثلا آج کے دن میں آپ نے جو جو نیکیاں کریں جو جو نمازیں پڑھیں جو جو اچھے کام کیے ان نیکیوں کو آپ اپنے مردوں کو ایسال کر سکتے ہیں مگر ایک وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو خصوصی طور پر آپ اپنے مردوں کے لیے کرتے ہیں مثلا قرآن خانی کا اہتمام اجتماع ذکر و نعت کا اہتمام صدقہ و خیرات کا اہتمام اور غریبوں میں کھانے کی تقسیم اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں یہ آپ خصوصی طور پر جب آپ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں اس کا اہتمام کریں اور ایسال ثواب کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسال ثواب کی برکت سے اور نیک لوگوں کے قرب کی برکت سے آپ کے جو عزیز جن کو آپ کے خواب میں آپ نے دیکھا کہ سزا ہو رہی ہے اگر حقیقتا واقعتا ان کو سزا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سزا سے قبر کی اس پریشانی سے دور فرمائے اور ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو سزا سے محفوظ فرما لے ان کی مغفرت فرما دے نیک لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے ان کے آنے والی اولادوں میں یا ان کے اباؤ اجداد میں جو کوئی نیک شخص گزرا ہو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے یا میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رجگوں رج کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آپ کے عزیز کی مغفرت فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا جو ہمارے عزیز و اقریبہ جو دنیا سے فوت ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبر کو تاحد نظر وسیع فرمائے تو یہ آپ کے خواب کی تعبیر تھی جو عرص کی گئی اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں اور خواب سنتے ہیں صلو علی الحبید صلو اللہ تعالی علی محمد محمد ناصر عطاری مرکز علی اللہور سے میرا خواب یہ ہے کہ میں نے مرشن پاک کو اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے جو ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے جاننا تھا کس کتابیں کی کیا ہوگی آپ نے اپنا نام ناصر اتاری بتایا ناصر اتاری بھائی مرحبا آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ نے, آپ اتاری ہیں. یقیناً شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت دامد العالیہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری کی آپ نے زیارت کی خواب میں آپ نے زیارت کی اور وہ آپ کو نماز کے لیے جگا رہے ہیں خصوصاً آپ کو فجر کی نماز کے لیے جگہ رہے ہیں تو اب اس کی تعبیر آپ نے پوچھی تعبیر کیا ہے تعبیر تو بات تو بالکل سیدھی سیدھی سی ظاہر ہے دو باتیں ہیں کہ یا تو ناصر بھائی آپ ماشاءاللہ اللہ فجر کی نماز کے پابند ہوں گے ہمارا حسنزن ہے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو کہ نمازوں میں سستی ہو تو اگر دوسری صورت ہے یعنی نمازوں میں سستی ہے تو, تو تعبیر بالکل سیدھی سیدھی سی ظاہر ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی کریں اور باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں فجر کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں اور اگر آپ نمازوں کے پابند ہیں پہلے ہی آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں پہلے ہی آپ سلاد و سنت کے پابند ہیں پھر آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مرشد پاک نے آپ کو جگایا ہے تو آپ لوگوں کو جگائیے یعنی فجر کی نماز کے لیے سدائے مدینہ لگائیے آپ کو یوں سمجھے کہ آپ کے پیر صاحب نے خواب میں آ کر یہ فرمایا ہے یہ اشارہ دیا ہے کہ جس طرح میں تمہیں فجر کی نماز کے لیے جگا رہا ہوں ایسے آپ بھی کوشش کیجئے اور لوگوں کو جگائیے اور دعوت اسلامی کی اصطلاح میں فجر کی نماز کے لیے جگانا یہ سدائے مدینہ کہلاتا ہے سدائے مدینہ مدینہ کی صدا اچھی صدا نیکی کی طرف بلانے والی صدا تو صدائے مدینہ آپ لگائیے صدائے مدینہ کا اہتمام کیجیے مدینہ الاولیاء لاہور سے آپ نے فون کیا مرکز الاولیاء لاہور تو وہاں پر بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے اجتماعات میں بھی شرکت کیجیے مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی انعامات پر عمل کریں مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرائیں اور خصوصاً بالخصوص آپ صدائے مدینہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں امیر علیہ سنت نے آپ کے خواب میں آ کر آپ کو نماز کے لیے جگایا آپ اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں کو نماز کے لیے جگائے ان شاء اللہ رضہ دنیا کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی ان شاء اللہ اگلی کال سنتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام آفتاب ہے جناب والا سے بات کر رہا ہوں ہمارے علاقے کے مفتی صاحب ہیں وہ فاص آ چکے ہیں مفتی محمد حاکم علی رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ میں نے ایک چھوٹا سا پودا اگا ہوا ہے گلاب کا یہ مجھے پتا ہے گلاب کا اس کے اوپر بے شمار جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی کلیاں لگی ہوئی ہیں ابھی کھیلی نہیں ہے تو اسی میں سمیر پوچھنا چاہ رہا تھا آفتاب بھائی بہت ہی مبارک خواب بہت پیارا خواب آپ نے دیکھا اور بہت ہی اچھے اور پیارے مفتی صاحب کے بارے میں دیکھا مفتی محمد حاکم علی رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان کا تعلق مفتی صاحب ہیں اور صحیح و سن... لقیدہ سنی مسلک کے حضرت کے پابند اور شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بڑی محبت فرمانے والے مفتی صاحب پچھلے مہینوں ان کا انتقال ہوا آپ نے خواب میں ان کو دیکھا کہ ان کی قبر پر چھوٹا سا پودا لگا ہے اور گلاب کی پتیاں ابھی کھلی نہیں ہیں تو قبر پر پودا دیکھنا اور گلاب کی پتیاں دیکھنا اس کی تعبیر ماشاءاللہ بہت اچھی ہے تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی قبر پر رحمت کا خوب خوب نزول ہو رہا ہے بہت مبارک خواب ہے اور ویسے بھی مفتی صاحب متقی اور پرہیزگار بھی تھے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا حسن زن ہے کہ یہ مغفور ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور آپ کو بھی اس خواب کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور ان کی ان کے تقوی ان کے علم کا حصہ آپ کو ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں تو آپ کے خواب کی تعبیر بالکل واضح اور آسان سی ہے بالکل ظاہر ہے کہ ان کی خبر پر رحمت خداوندی کا الحمد نزول ہو رہا ہے اگلی کال سنتے نام محمد رمضان ہے خواب دیکھا تھا روزہ رکھا اور میں نماز ادا کر رہا ہوں کی تعریف معلوم کری خواب میں دیکھا آپ نے کہ صبح کی نماز ادا کر رہے ہیں لیکن طالباً شاید آپ کا پورا خواب جو ہے وہ سنایا نہیں جا سکا آپ کے خواب میں تین چار باتیں ہیں میرے پاس جو تحریر موجود ہے نمبر ایک تو یہ کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا تو جماعت ہو چکی تھی پھر جماعت دوبارہ کسی وجہ سے قائم کی گئی تو پیچھے مڑ مڑ کر لوگوں نے نماز کے دوران ہی دیکھنا شروع کر دیا اور امام صاحب اور مقتدی بھی باہر نکل کر مسجد سے باہر آ گئے اور کسی وجہ سے بحث شروع ہو گئی اور پھر میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر میں نے چاند کو دیکھا پھر میں وہاں اس علاقے سے کسی اور گاؤں میں چلا گیا تو یہ آپ کے خواب میں بہت ساری چیزیں ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے جماعت ہوئی پھر دوبارہ جماعت ہوئی جماعت کے دوران لوگ جماعت توڑ کر اور جو ہے وہ صحن میں آ گئے اور بحث مباحثہ شروع ہو گیا تو یہ خلط ملط مکس خواب ہے جسے ہم کہیں بے ربط خواب ہے کوئی تسلسل نہیں ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے پریشان نہ ہو نہ کوئی بری تعبیر ہے نہ اچھی تعبیر ہے آپ میں اللہ تعالیٰ اگر اس خواب کی اچھی تعبیر ہو تو آپ پر ظاہر فرمائیں اور اگر بری ہو تو ہم سے دور فرمائیں اگلی کال سنتے ہیں تعالی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میرا نام محمد فیصلہ ہے اور لاہور سے بات کر رہا ہوں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسجد میں صبح نماز پڑھنے گیا فجر کی جبکہ جماعت ہو چکی تھی لیکن جب میں مسجد میں گیا تو جماعت کسی وجہ سے دوبارہ خرید کی گئی تو ابھی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں امام بھی اور مختدی بھی تو نماز وہاں پر ٹوٹ جاتی ہے اور باہر مسجد کے شہر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں مقتدی اور امام بھی اور کسی وجہ سے بحث شروع ہو جاتی ہے میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں دیکھتا کہ ہوں کہ اسمان کی طرف میری نظر جاتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ چاند پر کچھ لکھا ہوا ہے چاند پر میں نے اور سے دیکھا تو کلمہ لکھا ہوا ہے تو وہاں سے میں جاتا ہوں اٹھ کر تو اپنے آپ کو کسی اور علاقے میں پاتا ہوں گاؤں جیسا ہے بس یہ ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مہترا پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے پہلے جو خواب بیان کیا گیا میرے سننے میں فرق ہوا انہوں نے خواب دیکھا کہ روزہ رکھا ہے اور نماز ادا کر رہے ہیں محمد ادنان بھائی لطیفہ آباد حیدرآباد سے انہوں نے خواب میں روزہ رکھا اور نماز ادا کر رہے ہیں اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے میں نے اس کے بعد والے خواب کی تعبیر بیان کر دی اس کے بعد والے خواب کے بارے میں بتا دیا کہ یہ بے ربط خواب ہے تو در حقیقت جو اس سے پہلے خواب بیان کیا گیا تھا ادنان بھائی کا لطیفہ باد حیدرآباد سے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور نماز ادا کر رہا ہوں اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ کا نیکیوں میں دل لگے گا اور عزت میں انشاءاللہ شاء آپ کی اضافہ ہوگا اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اچھا اب جو خواب بیان کیا گیا جو آپ نے سنا وہ بے ربط ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں ظفر اقبال حضر آباد سے بات کر رہا ہوں میری بچوں کی امی کو خواب آیا کہ مقابلے مچھلیاں دیکھی ہیں مچھلیاں دیکھی ہیں آپ کے بچوں کی امی نے اور مچھلیوں دیکھنے کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں اور یہاں فی الحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غم اور فکر لاحق ہوگا آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو غم پریشانی فکر لاحق ہوگا گھبرائیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور آزمائش کے بعد اگر وہ صبر کریں تو ان کو اجر بھی عطا فرماتا ہے اور ان کو آسانی بھی عطا فرماتا ہے تو غم اور فکر اگر آئیں تو صبر کریں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں انشاءاللہ بہت جلد حالات اچھے ہو جائیں گے اپنے لیے دعا کریں اور حافظ آباد سے آپ نے ہمیں کال کی آپ مدنی قافلے میں سفر کر کر دعا کریں انشاءاللہ جل دعا کی قبولیت ان بہت جلد ظاہر ہوگی اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں شہزاد ہیں اور میں ٹبی سے کال کر رہا ہوں میواری کا ایک ٹطبہ ہے اور مجھے خواب آیا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کسی نے مارا نہیں ہے لیکن مارنے کی کوشش کی ہے تو اس کی تبیر کیا ہوگی شہزاد بھائی آپ کو آپ نے خواب میں دیکھا کسی نے مارنے کی کوشش کی مگر مارا نہیں ہے پہلے بھی ایسا ایک خواب اسی سلسلے میں آج کی آیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ امن نصیب ہوگا مارا نہیں ہے مگر مارنے کی کوشش کی تو آپ کو خوف سے امن نصیب ہوگا پریشانیوں سے امن نصیب ہوگا دل میں اگر کوئی پریشانی کی کیفیت ہے ذہنی دباؤ ہے کوئی مشکل ہے تو ان اس مشکل سے جلد نجات آپ کو ملے گی اور امن نصیب ہوگا اگلی کال سنتے ہیں سلویب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد نصیر پنڈی سے بولوں میں میں سویا ہوتا میں نے دیکھا خواب کہ میں فوت ہو گیا اور قبر تیار ہو رہی ہے تو قبر جب تیار ہو گئی میں خواب آدمی میں کر کے بتا دیں اس کی میں پتا کرنا چاہتا ہوں خواب میں دیکھا کہ آپ فوت ہو گئے زندہ شخص اگر اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کا انتقال ہو گیا خواب میں دیکھے زندہ آدمی کہ میرا انتقال ہو گیا عموماً اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے گا آپ نے تو دیکھا آپ کا انتقال ہو گیا اور جس کو تھوڑی بہت علم تعبیر سے شغف نہ ہو قریب نہ ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار خواب میں دیکھا ہے میرا انتقال ہو گیا اب اس کا مطلب کچھ دنوں میں میں دنیا سے جانے والا ہوں ایسا نہیں ہے تو بعض اوقات علم تعبیر کا یہی ایک خصوصیت ہے کہ بعض اوقات ہم جو دیکھتے ہیں تعبیر اس کی بالکل برعکس ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ آپ فوت ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو لمبی عمر نصیب ہوگی ہماری دعا ہے کہ آپ کو لمبی عمر سلامتی والی نصیب ہو سلامتی کے ساتھ خیر وافیت والی عمر نصیب ہو اور اس کے علاوہ آپ کو انشاء اللہ جل بیماری سے نجات ملے گی اور دنیاوی اعتبار سے بلندی لاحق ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ اگلی کال سنتے ہیں سلو اڈ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام ہے عامر عزیز بیگ اور میرا شہر ہے کبوٹہ میں نے چند دن پہلے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور میں الو کی چپس کھا رہا ہوں اور کل میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں بہت سارا کھانا پکا ہوا ہے وہ بخار ہوں حصہ کہ خواب کافی دنوں سے مجھے مسلسل آ رہی ہے تو اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے تعبیر اس لیے نہیں ہے کہ یہ کھانا کھانے کے خواب آلو کے چپس اور جو آدمی کو عموماً پسند ہوتا ہے کچھ تھوڑا ٹائم گزر جائے وہ نہیں کھائے تو پھر خواب میں کھانا شروع کر دیتا ہے تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ دنوں سے نہ کھایا ہو آلو کے چپس آپ نے نہیں کھائے ہوں تو آپ خواب میں کھا لیے بہرال تو اس کی تعبیر کوئی نہیں ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہن کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں تخیلات ہوتے ہیں وہ خواب میں ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی ہمارے سلسلے کی آخری کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم وعلیکم. میرا نام محمد شہباز ہے اور میں فیصلہ سے بات کر رہا ہوں اور مجھے خواب آیا کے میں خواب میں نا آسمان پر ایک بڑا تھا بالل کا ٹکڑا دیکھتا ہوں اور پھر اس کے اوپر دیکھتے ہی دیکھتے نا ایک بڑی ساری تصویر برائے مہربانی خواب کی نا تعبیر بتا دیں ضرور بتائیں انشاءاللہ ان شاء آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین نصیب فرمائے گا شہباز بھائی مبارک خواب ہے اللہ تبارک آپ کو علم دین نصیب فرمائے گا علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے ہمارے سامنے ذریعے مثلا نیک اجتماعات میں شرکت کرنے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے مبلغین کے بیانات سننے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سننے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے امیر اہل سنت کے بیانات سننے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے اور مدنی چینل دیکھنے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے کبھی قافلوں میں سفر کیا ہو یا نہ کیا ہو تو ابھی نیت کر لیں کہ میں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا خواب دکھایا ہے میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا سفر کریں گے اور اس کا جدول آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قافلے میں علم دین سیکھنے کے کتنی موقع ملتا ہے اور کتنی علم دین سیکھنے کی جو علم کی باتیں ہیں وہ ہمیں سیکھنے میسر آتی ہیں تو علم سیکھنے کے بہت سارے مواقع ہیں قافلہ بھی ہے اور جامعات المدینہ بھی ہے مدارسل المد... مدارس المدینہ بھی ہیں مدارس المدینہ بالغان بھی ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ممکن ہو تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیجئے ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کا جدول بنائیں انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ آپ کو علم دین خوب خوب نصیب کرے گا اس کے علاوہ آپ کو دنیاوی طور پر بھی خیر اور برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ شاء میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے خوابوں کی تعبیر سلسلہ ملاحظہ فرمایا جو خواب بیان کیے گئے اور اس کی تعبیر جو ممکن ہوئی وہ بھی خواب کی تعبیریں بھی ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی انشاءاللہ شاء کل بروز بدھ مغرب کی نماز کے بعد رات آٹھ بجے سے نو بجے تک انشاءاللہ اللہ یہ خوابوں کی تعبیر سلسلہ براہ راست پاکستانی ویورس کے لیے پاکستانی اسلامی بھائیوں کی کالز جو ریکارڈ شدہ ہیں ان کی تعبیروں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں گے اور یہ خوابوں کی تعبیریں سلسلہ کل بھی انشاءاللہ ہوگا مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کے علاوہ خوب خوب مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کریں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ اگر کسی کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں تو در حقیقت یہ آپ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور نیکی کی دعوت دینے کا بڑا اجر ہے نیکی کی دعوت دینے پر ایک ایک کلمے پر نیکیاں ملتی ہیں ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے تو صرف کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ مدنی چینل دیکھا کریں یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اس مانوں میں کہ آپ نے نیکی کی دعوت دی تو نیکی کی دعوت دینے کا بڑا اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تری دھوم مچی ہو امین بجاہ النبی الجلیل الامین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبه و بارک وسلم